صلاۃ والسلام سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و یا نور اللہ نبویت سنت الاعتکاف سرکار مدینہ قرار قلب سینا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 نبیر رحمت شفیع امداد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں چنانچہ مجماعل الزوائد جلد دس صفحہ دو سو اکاون پر نقل ہے کہ نبی پاک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 تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے فلا بن فلا نے اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی لا محمد و علی الیہ و صحبیہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرت سعیدنا عمر بن عبد تعالی عنہ رات کے وقت غیر آباد مساجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے رہتے جس سے اللہ وجل خوش ہوتا جب سہری کا وقت ہوتا تو پیشانی زمین پر رکھ کر رخسار مٹی پر رگڑتے طلوع فجر تک روتے رہتے ایک رات حسب معمول جب آپ نے ایسا کیا اور پھر جب فارغ ہو کر سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا ہے اور اس پر لکھا تھا کہ خداِ مالک و غالب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے براءت نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کامل مومنین کے اوصاف ہم گزشتہ جمعہ سے چند جمعہ ہو گئے دو تین دو ہو گئے یہ تیسرا وصف جو بیان ہوا اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ ہم آج کے بیان میں کچھ باتیں سنیں گے اللہ تبار کو تعالی قرآن پاک میں سورہ فرقان آیت نمبر چونسٹھ میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ نہ کنزلیمان اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں یعنی جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں تو اس آیت کے تحت تفسیر سرات الجنان شریف میں لکھا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں کی خلوت و تنہائی کا حال یہ ہے کہ ان کی رات اللہ تعالی کے لیے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے تو مطلب یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آرام کرنے کے بعد رات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادت ضرور کیا کرے تاکہ وہ کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا ہوں وہ ہم جنت میں جانا چاہتے قیامت کا دن ہوگا جب مخلوق جمع ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب ندائیں ہوں گی جب نیک لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ہم یقیناً تمنا رکھتے ہیں کہ ان نیک لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں آج دنیا میں بھی اگر دنیاوی طور پر بھی کوئی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے کوئی ایسا مطلب اعلان ہوتا ہے فلاں گریڈ والے ادھر آ جائیں تو ایک حسرت تو ہوتی ہے نا اداروں میں بھی کام کرنے والے اگر دیکھتے ہیں کہ یار فلاں کا اتنا گریڈ ہوا تو اتنی انکریمنٹ بڑھ گئی فلاں نے یہ یہ کورس کر لیا تو جناب اس کو اس کو یہ پرموشن مل گئی فلانی یہ یہ کام کیا تو اس کو یوں مطلب درجہ اس کا بلند ہو گیا یوں اس کو مطلب ترقی مل گئی تو یہ دنیاوی زندگی جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں کہ جس ڈاکٹری کو ہم نے حاصل کر لیا کیا اس ڈاکٹری کے ذریعے ہم کچھ فائدہ اپنی ذات کو یا جو بھی ہماری نیتیں چلے اچھی بھی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ جناب یہ لوگوں کی خدمت کریں گے علاج کریں گے کیا پتہ زندگی کا بھروسہ ہی نہیں کئی ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ڈاکٹری پاس کی لیکن ساتھ بلڈ کینسر ہو گیا واقعات امیر علیہ نے لکھے ہیں اپنی کتابوں میں کہ باپ نے ساری زندگی اس کو پڑھایا لکھایا کہ یہ میرا بیٹا جوان ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا بھر انہیں ملک بھیجا زیورات بیچے گئے گھر کے معاملات کم کیے گئے اس کو پڑھایا گیا پڑھنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اپنے گاؤں کسبے میں اس نے کلینک کھولا اب باپ پھولے نہیں سوارا ہے کہ جناب میرے خوابوں کی تعبیر ملنے والی ہے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے جب ٹیسٹ کرایا گیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کو بلڈ کینسر ہو گیا انتقال ہو گیا باپ کے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے تو اس دنیا میں جو ہم وقت گزار رہے ہیں تو ہمیں وہ اوساف پیدا کرنے ہیں کہ جو ہماری قبر اور آخرت میں ہمیں سرخرو دلائے تو کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا کرنے ہیں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا کچھ ذخیرہ یہ ہمیں جمع کرنا ہے ایک اور مقام پر کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارو کو تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ سجدہ آئے نمبر سولہ میں جنوبان ترجمہ کنز عرفان ان کی کروٹیں ان کے خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں اور پرہیزگاروں کی جزا اور ان کا وصح بیان کرتے ہوئے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے سورت الزاریات آیت نمبر پندرہ تا اٹھارہ میں ارشاد باری تعالی ہے ان نلمتوں نما ہوں رب ہوں اندی کا محسن کانو کو بل اسخاری بے شک پریزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عتا لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے اور رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے تو اللہ تعالی ہمیں دن میں بھی اور رات میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو راتیں تو واقعی بڑی مصروف ہو گئی ہیں راتیں ہماری مصروف ہو گئی ہیں لیکن کس کام میں جی ہاں کس کام میں گھنٹے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے سوشل میڈیا کو دیے جاتے قرآن کھولنے والے جو قرآن پڑا کرتے تھے وہ سوچے ان کا قرآن پڑھنا کم ہو گیا عبادت کرنے والے غور کریں کہ پہلے رات کے کچھ حصے میں آرام کر کے کچھ عبادت کا معاملہ ہوا کرتا تھا اب یہ چھوٹ گیا ہمارا ہمارا لاس ہو گیا کاش کہ ہمیں نفلی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہو جائے سجدوں کی لذتیں نصیب ہو جائے قیام کا ایک لطف حاصل ہو جائے تو یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسے اس وقت ہی کیا جائے گا البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدے مند ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت شور و غل نہیں ہوتا بلکہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے جو کہ دل جمعی حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگان دین رحما اللہ مبین اپنی راتوں کو اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے اور ان کی شب بیداری کے بہت حیرت انگیز واقعات ہوا کرتے تھے جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دو بزرگ خواتین کے بارے میں سنی ہمارے مدرسین کے ناظرات بھی توجہ فرمائیں کہ اگر غور کریں اور سوچیں تو ہم واقعی اس طرح کا ایک شیڈول بنا سکتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے معاملات جو ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف جو کورسز ہوتے ہیں جیسے اصلاح اعمال کورس بارہ دن کا جو ہوتا ہے ان کے اگر درجوں میں آپ شامل ہوں تو آپ کو یہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا ایک باقاعدہ ان کا جدول بنایا جاتا ہے کہ اتنے بجے ہم اٹھیں گے نماز تاجد ادا کی جائے گی اور آد وضائب پڑے جائیں گے تلاوت قرآن ہوگی اس وقت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے تو بعض اوقات جو تاثرات مدرچہ کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں قلبی ذہنی سکون مل گیا اور واقعی اس بات کی حاجت ہے کہ آج اگر دیکھا جائے تو کون سا شخص ہے کون سا شخص ہے جو بے چین ہو بے اطمینان نہ ہو ہر شخص بے چینی کا رونا روتا ہے گھر دیکھو تو وہ بے چینی ہے تو جناب محلوں میں دیکھو تو آپس میں ٹینشن ہے ملک دیکھو تو وہ افراتفری کا شکار تو آخر سکون کا ملے گا سکون کہاں ملے گا تو جو نادان ایسی غلط گیدرنگ اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کوئی کہتا ہوگا کہ یار شراب پی چل تو میرے ساتھ کلب میں دیکھ کیسا سکون ملتا ہے چل یار تو کلب میں داخلہ لے لیتے ہیں وہاں بیٹھیں گے کچھ گیدرنگ ہوگی کچھ سوئمنگ ہوگی تو فلا ہوگا تو سکون حاصل ہو جائے گا لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں ایزی ہو جائیں گے نیٹ پر بیٹھ کر چیٹنگ کر رہے ہیں سکون تلاش کر رہے ہیں سکون کہاں ملے گا قرآن پاک کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا تو ارشاد ہوا اللہ ہی تمائن القلوب کہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے تو جب انسان ایسے اور صاف پیدا کرتا ہے جب وہ عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے جب وہ تلاوت کی طرف رغبت کرتا ہے جب نوافر کی طرف رغبت کرتا ہے اور جب اس کا ذوق شوق بڑھتا ہے عبادت کی طرف اس کی ایک چاہت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی راتیں گزرتی ہیں عبادت میں اس کے قلب کو ایک ذہنی سکون میسر ہو جاتا ہے باطنی ایک اس کو روحانیت نصیب ہو جاتی ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چہرہ کے ناظرین ہمارے اسلاف و بزرگوں کے واقعات پڑھیں یہ اپنے معاملات میں رات کی عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے چنانچہ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بسرہ میں ایک نہایت انتہائی عبادت گزار خاتون تھی حضرت حفصہ بن سیرین آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتی بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بج جاتا تھا لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر گھر روشن رہتا تھا اے؟ یا اللہ کی عبادت کیسا نور گھروں میں داخل ہو کبھی سوچے تو صحیح نہ. غور تو کریں کہ یار واقعی یار ایسے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی برکتیں عطا فرمائی لیکن عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے اس یا میں بدمست ہم یا الہی کہ ہمیں تو گناہوں کی لذت پڑ گئی ہے نا ہمیں گناہوں کی لذت پڑ گئی جیسے پان گٹکا سگریٹ جو پیتے وہ ایک ٹیسٹ لگ جاتا ہے نا منہ کو نہیں چھوٹتا ان سے کیا کتنے نقصانات بیان کیے جائیں کتنے نقصانات بیان نہیں چھوٹتا ہے تو ہم گناہوں کے مریض بن چکے ہمیں گناہوں کی لذتیں ایسی گلے پڑ گئی کہ اب عبادت کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا ہے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ تعالیٰ کی اپنی وفات تک یادت عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی پھر بیدار ہو کر کہتی کہ اے نفس تم کتنا سو گے کتنا جاگو گے انقری تمہیں ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبحوں کو ہی بیدار ہوگے تو جاگ لے جاگ لے افلاگ کے سائے سا سا تلے ہشر سا تک دی سوتا دی رہے دی گا بھاگ کے سائے تلے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چرن کے ناظرین اپنی راتیں غفلت میں نہ گزاریں چیک کریں میں بھی چیک کروں آپ بھی چیک کریں جتنا ہو سکے رب تعالیٰ کی عبادت میں نوافل میں تلاوت میں ذکر و اسکار میں یہ کاش ہم گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا کچھ جدول بنایا کریں رات عشاء کی نماز کے بعد اگر سو جائیں اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر عبادت کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی اور اپنے اہل خانہ اور دیگر مسلمانوں کی بخش و مغفرت کی دعائیں مانگا کریں یہ بہت بہت فضیلت والی برکتیں ہیں چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا ضرور عطا فرماتا ہے اور یہ ہر ساتھ یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے یہ ہر رات میں ہوتی ہے تو ہم تلاش تو کریں اٹھ کر عبادت تو کریں بھائی میرے بچے بیمار ہیں آپ دعا کریں مجھ پر قرضہ ہو گیا آپ دعا کریں میرے گھر میں بچیوں کی شادی کا سلسلہ کو کوئی اسباب نہیں بلنے آپ دعا کریں یقینا نیک لوگوں سے دعا کا ارض کرنا کرنا چاہیے مگر یہ برکتیں تو ہمیں روزانہ نصیب ہو رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی تو گڑ گل گڑائے روئیں تو صحیح اپنے گناہوں کو یاد کر کے کچھ ندامت کے آنسو تو بہائیں دیکھے پھر رب تعالیٰ کی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں کیسا اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جوک در جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک و غور سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھانبین کی تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے پہلی بات جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگ سلام عام کرو سلام کو عام کرو محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور سلۂ رحمی اختیار کرو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے جنت میں داخلے کے امال جنت میں لے جانے والے اعمال یہ ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا ہے تو یہ اوصاف پیدا کر لیے جائیں سلام کو عام کر لیا جائے سلۂ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے اور رات میں جب سب سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چرن کے ناظرین دنیا میں بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ترقیاں ملیں ہمیں عزت ملے ہمارا وقار بلند ہو ہمیں اپریشیٹ کیے جائے ہمیں پروموشن دی جائے ہمارا گریڈ بڑھا دیا جائے ہماری تنخواہیں بڑھ جائیں ہمارا انکریمنٹ بڑھ جائے ہمیں یہ مل جائے ہمیں یہ مل جائے تو آئیے جنت کا محل پانے کا نسخہ یہ بھی حاصل کر لیتے ہیں کہ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے آج تو کسی کا گھر دیکھتے تو حضرت ہی ہو جاتی ہے یار اپنے بھی ایسا گھر بنا لیتے ایسا ڈیکوریشن ہو جاتا ایسا ڈیزائن ہو جاتا ایسا کلر ہو جاتا ایسا فرنیچر ہو جاتا اب تصور کریں کہ وہ محل کیسا ہوگا جس میں آر پار نظر آتا ہوگا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے اللہ زوجل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوساف کو پیدا کریں برکتیں پائیں اور واقعی بڑی محبتیں اور پیار ہو سکتا ہے اگر آپس میں یہ انداز ہونا تو واقعی اس کی برکتیں بہت ہیں آج یوں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے بال بزرگوں کے یہ واقعات پڑھتے ایک بزرگ کی سیرت پہلو سنت نے مدنی مذاکرے میں بیان فرمایا تھا کہ ان کے گھر کے جو افراد تھے انہوں نے آپس میں تقسیم کیا تھا یعنی مثال گھر کے چھ افراد ہیں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو اب رات کو چھ میں تقسیم کیا کہ بھائی مثال بارہ گھنٹے کی رات ہے تو اب چھ افراد ہیں تو دو دو گھنٹے ڈیوٹی کے دو گھنٹے آپ عبادت کریں چھ سے آٹھ آپ عبادت کریں آٹھ سے دس آپ دس سے بارہ آپ بارہ سے دو آپ دو سے چار آپ چار سے چھ میں تو بارہ گھنٹے ہمارے گھر میں پوری رات اللہ تعالی کی عبادت کا سلسلہ جاری رہے یعنی یہ اچھا پھر یہ ہم سنتے یار یہ تو بزرگوں کا پرانا دور ہے بھائی یہ کوئی نیا دور تھوڑی ہے یار آج تو جدید دور ہے کیسے ہو سکتا ہے اس سال مدنی جنگ کے ناظرین کو یاد ہوگا میں آپ کو بھی بات با سناتا ہوں آپ کے لیے حیران کن یعنی کہ قابل رشک ہے وہ گھرانہ خدا کی کسم مجھے بہت مزہ آیا تھا اور غالباً ذہنی آزمائش کے ہی سلسلے میں آج عبد الحبیب بھائی ہمارے رکن شورا نے اس مدنی مننے سے بھی ملاقات مدد زیارت ہوئی تھی مدنی مذاکرے مدنی منع شیو لائے تھے کسی اور شہر کے دے بند یعنی انہوں نے رمضان و مبارک میں ترکیب بنائی ماں باپ نے ایک بچہ حافظ تھا دیگر نے بھی سب نے مل کر تقسیم کیے کہ بھائی روزانہ آپ تین پارے پڑھیں گے آپ پانچ پارے پڑھیں گے آپ دو پارے پڑھیں گے ایک پارا پڑھیں گے گھر میں تقسیم کر کے اس گھر والوں نے روزانہ پورا قرآن پڑا یعنی ماہ رمضان کے تیس دنوں میں اس گھر میں تیس مرتبہ قرآن باغ پڑا گیا یعنی ہو سکتا ہے نا کوئی ایسی کیلکولیشن ہو سکتی ہے نا کوئی ایسے آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہو آپس میں بیٹھے سوچے یار کون سے ایسے معاملات ہیں جن کو کر کے ہم برکتیں تو پائیں نا دعائیں تو لینا وہ رحمتوں کا نزول جو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر کر رہا ہے میرے اوپر میرے بچوں پر میرے گھر پر کس طرح ہو سکتا ہے میرا گھر آخر اس فیض سے کیسے فیض ہو سکتا ہے کوئی ایسا کبھی کوئی ذہن بنے تو صحیح کوئی ایسی فضیلتیں کوئی ایسی چاہتے کوئی ایسی برکتیں حاصل کرنے کا ہمارا کبھی کوئی ذہن بنتا بننا چاہیے بننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو برکت عطا فرماتا ہے سنیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے پھر وہ دونوں دو رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ ارزل کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں ایسا ذوق لائے شوق لائیں کہ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ بھی کوئی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم چلو آپس میں اٹھ کر کچھ اللہ تعالی کی عبادت کریں سبحان اللہ ایک اور سنیے سید ابو بالک اشعری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو جگاتا ہے اگر اس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے اللہ اکبر پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک گھڑی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے واقعی یہ رب تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں ہیں کیسی برکتیں ہیں یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سیرت مبارکہ میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں علماء سے جو سنا ہے تو اس میں یہی کہ سرکار علیہ صلاحۃ وسلم رات کو اٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی کہ یہاں تک کہ میرے سرتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سوج جاتے میں نے عرض کی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گنا معاف فرما دیے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں ہمارے آقا راتوں کو اٹھ کر روتے تھے عبادت کیا کرتے تھے اور یہاں تک ہماری امی جان بی, بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے عزت عبداللہ بن ابو کیس فرماتے کہ مجھ سے ام مومن سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا نے فرمایا کہ رات کی نماز یعنی تحجد کو ترک نہ کیا کرو کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ترک نہ فرمایا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے <تصفح> یا تھکے ہوتے تھے تو اسے بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اس معاملے میں اپنا ذہن بنانا پڑے گا <سؤال> اس قدر تاکید ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کو کی اور کیسی کیسی نصیحتیں بزرگوں کے کتابوں میں لکھی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ان کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا رات کو زیادہ دیر نہ سونا کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گا تو عبادت کے معاملات یہ واقعی ہمارے کمزور ہے کمزور ہیں ہم تو دن میں پانچ ٹائم کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو نماز فرائض کے ساتھ ساتھ رات کی عبادت کا معاملہ یہ ہمارا ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی لذت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی امیر المومنین سیدہ عمر فاروق کے آدم رضی اللہ تعلق سلاۃ اللہ فرماتے پھر رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو یوں سدائے مدینہ لگاتے ہوئے اٹھاتے نماز نماز پھر یہ آئے تھے مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں ترجمہ کنزلی ایمان اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نو اکثر اوقات نماز میں گریا وزاری فرماتے ہیں چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر الممنین سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کی تو میں نے تین صفوں کے پیچھے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز سنی یعنی یہ جب نماز پڑھتے تو ان کی نماز کی تو پھر کیفیت ہی الگ ہوتی تھی کیفیت ہی الگ ہوتی تھی کہ تلاوت کرتے تو گریا وزاری کرتے ہچکیاں بن جاتی سیدنا عبداللہ بن شداد بن حاد رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے آدم نے نماز نماز فجر پڑھائی اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ان نماز اشکو بسی و حزنی ارجمہ کنزلیمان میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں تلاوت کرتے ہی زاروں پتار ہونے لگے یہاں تک کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز یہ پچھلی صفوں میں بھی سنی گئی سبحان اللہ سیدنا شیخ نجم الدین غزنی غزی و دمشقی رحمت اللہ تعالی لے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت کروں گا پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک رات قیام میں کھڑے کھڑے گزار دی ایک رات سجنے میں اور ایک رات روکو کی حالت میں گزارتے تھے یعنی کیسی ان کی لذتے ہوتی تھی ان کا دل کیسا لگ جاتا تھا کہ عبادت میں اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ہمیں بھی نصیب فرمائے اور واقعی یہ اگر چلو ٹھیک ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسا ماحول نہیں پایا تو ماحول ہم تو بنا سکتے ہیں نا ہم بنا سکتے ہیں کئی ایسے ہیں کہ جن کے پورے خاندان میں یوں سمجھے کہ حفظ قرآن کا تو تصور ہی نہیں تھا آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے خاندان میں کئی حافظ ہو گئے کوئی علم حاصل کرنے کا ذہنی نہیں تھا آج ماشاء اللہ درس نظامی کا سلسلہ شروع ہو گیا علم دین حاصل کیا جا رہا ہے تو چینج تو ہو سکتا ہے کوئی لائف کے اندر تبدیلی تو آ سکتی ہے میں کرنا چاہوں ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان کی ابتدا مجھ سے ہو جائے میری آنے والی نسلیں عبادت گزار بن جائیں ہمارے گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہو جائے ہمارے گھر میں نوافل کا معاملہ ہو جائے ہمارے بچے ہمارے گھر والے یہ سب نمازی بن جائیں یہ ہو سکتا ہے اس کی ابتدا ہمیں کرنی پڑے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی لذت ملے اس کا کیسے طریقہ کار ہو ایک مرتبہ مدنی قافلے میں سفر میں دے تو مدینہ الاولیاء ملتان سے واپسی دی ہماری تو سارے مدنی قافلے ہمارے اسٹیشن پر جمع ہوئے ہماری بوگی ساتھی تھی تو مختلف مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے اسلام بھائی پہنچے وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کئی سالوں پرانی بات ہے ایک شخص تھا جو ہماری ایک مارکیٹ میں ہی وہ جاب کرتے تھے تو وہ مدنی قافلے کے سفر میں تھے تو ہمارے اسلام نے ان سے پوچھا تاثرات لیے کہ آپ کو مدنی قافلے کا سفر کیسا لگا تو کہنے لگے کہ میں نے نماز تہجد کے بارے میں سنا تو تھا مگر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یار یہ کوئی اللہ والے بزرگ مزار میں جو اولیاء کرام ہوتے یہ پڑھتے تھے میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی لیکن مدنی قافلے میں سفر کے دوران روزانہ رات میں نماز تحجد کا سلسلہ ہوا تو مجھے لگا یار کہ یار یہ کام تو میں کر سکتا ہوں تو میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اللہ میں نماز تحجد کا اہتمام کیا کروں گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اسی طرح یہ اگر معاملہ دیکھتے تو ہم مطلب اس میں اپنے اندر یہ مطلب یہ بات پیدا کریں کوئی ایسا سلسلہ بنائیں کوئی ایسا سلسلہ بنائیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی عبادت کا معاملہ یہ سامنے ہو جائے گا اور پھر اس میں ایک اور احتیاط جو ہم نے سرات الجنان شریف کے حوالے سے جو سن رہے تھے اس میں ایک احتیاط بیان ہوئی تھی اس کو بھی سن لیجئے کہ جب یہ عبادت کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک جو احتیاط ہے وہ علماء نے یہ بیان کی سلی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد کے جب رات کی عبادت کا سلسلہ بندہ کرتا ہے تو اس وقت کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے اور عبادت میں ریا کاری نمود و نمائش دکھلاوا نہیں ہوتا کیونکہ عام طور پر اس وقت لوگ بیدار نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ریاکاری کا موقع نہیں ہوتا ہے یہ یہ فوائد یعنی یہ فوائد بھی رات کو حاصل ہوتے ہیں کہ بندہ جب رات کو اٹھتا ہے تو ظاہر اس وقت سب سو رہے اگر وہ اٹھ رہا ہے تو وہ خود ہی اٹھ رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے اب یہ نفس و شیطان کی ایک چال ہوتی ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے امیر علیہ سنت نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں فرمایا ریاکاری کاری کی اسی مثالیں امیر علیہ سند نے لکھی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب بندہ دیکھیں عبادت کی طرف آئیں گے نا تو شیطان اس وقت بھی حملہ کرے گا اب رات کو اٹھ گئے ٹھیک ہے اب اٹھے اور ذہن بنائے کہ یار آج جن تاجد پڑی جائے اب تاجد پڑھنے اٹھے آپ اب گدگدی ہو رہی ہے کہ گھر میں پتا چلنا چاہیے کہ میں اٹھاؤں دروازے کی کنڈی ٹھک زور سے کھولی کہ کسی کی آنکھ کھل جائے اما دیکھ لے ہو میرا بیٹا تعجب پڑھ رہا ہے اے؟ بچوں کی امی پہ امپریشن پڑے گا کہ ماں بدولت آج اٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں آج پڑھ رہے ببرچی خانے میں جا رہے ہیں وہاں برتن بجا رہے ہیں. آوازیں پیدا کر رہے کہ کسی کی تو آنکھ کھل جائے یار کوئی تو دیکھ لے کہ میں نے اٹھ کر آج نماز تعجب پڑھی ہے میں آج رات کو اٹھ کے تلاوت کر رہا, رہا. کوئی تو دیکھے اچھا یہ سارے معاملے کرنے کے بعد جب بازاروں میں جاتے ہیں تو آنکھ مر لیں یار آج کیا خیریت آج سو ہی نہیں اصل میں وہ یار آج کل وہ مدنی قافلے سے جب سے آیا ہوں نا تو نماز تعجد کے لیے اٹھ جاتا ہوں میں اب بھائی تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے یہ پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے کہ یار میرا پتہ چلے کہ یار ماں بدول تعجب پڑھ لیں یار ہے تصویرات میں لے لیں اگر روزہ رکھ لیا تو زبان پہ زبان پھیرے ہوٹوں پہ یار آج گرمی نہیں ہے بہت تو کوئی کیا خیر پانی پانی پلاؤ بوتل پلاؤ نہیں نہیں یار پیر شریف ہے نا تو پیر شریف کو روزہ رکھتا ہوں تو یہ ایک شیطان نکلواتا ہے کہ میرا پتہ چلے کہ وہ اچھا رات کوٹ کے تلاوت کر رہے ہاں میں تو بس وہ پڑھ لیتا ہوں دو چار پارے یہ بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہمیں مہاد اللہ بدگمانی نہیں کر رہی یار ان کا پھر کیسے پتا چلا ہمیں اپنا دیکھنا ہے اللہ جانتا ہے نیت کی در کیے کوئی جائز انداز میں اپنی ترغیبات کے حوالے سے بتاتا ہے اور شریعت اس کو اجازت دیتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے لیکن اگر ہمیں اپنی عبادت کا معاملہ اور اپنی جتنے کمزوری ہے اس پر ہم کو دھیان دینا ہے تو ہمیں اگر عبادت کرنی بھی ہے تو اخلاص کے ساتھ ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کئی سال تک مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کرتے رہے اب دیکھیں یہاں پر بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہ اپنے نفس کو کیسی لگام لگاتے تھے کیسا پکڑتے تھے کئی سالوں تک پہلی سب کے نمازی ہیں ایک دن وہ پہلی صف میں نہ پہنچ پائے انہوں نے آخری صف میں نماز ادا کی پھر وہ دکھائی نہ دیے جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا فرمایا کہ میں نے اتنے اتنے سال جو نمازیں ادا کی تھی نا ان کو قزا کر رہا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ کے لیے مخلص تھا یعنی رب تعلیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا تھا مگر جب اس دن میں آیا اور مجھے آخری صف میں جگہ ملی تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ چاچا تو پہلی صف میں ہوتے تھے آج آخری صف میں تو بس میں نے جان لیا کہ اتنا عرصہ پہلی سب کے حصول کے لیے میری چستی جو تھی نا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی لہذا اتنے سال کی نمازیں میں نے قضا کی تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی یہ ان کا خوف خدا تھا کہ کئی سال تک اخلاص اور اسقامت کے باوجود عبادت کرنے کے باوجود ایک دن آخری صف میں نماز پڑھی تو دل میں ریاکاری کا خدشہ پیدا ہوا تو اپنی سابقہ عبادت قبول نہ ہونے کے خوف سے اپنی ادا کردہ نمازوں کو لوٹایا تو اللہ کے یہ مقبول بندوں کی شان ہے اور ہمارا معاملہ یہ اس کے برکس ہے کہ ایک تو نیک عمل کرتے نہیں بال فرض اگر کوئی نیک عمل کر لے تو اس وقت یہ دکھاوا اس کی نظر بھی ہو جاتا ہے یہ سب معاملہ بھی ہو جاتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی پیاری بات امیر علیہسن فرماتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے تو رات کو گنا ہوا تو بتائیں کس کس کو بتانے کا دل کرتا ہے کہ رات کو میں نے یہ فلم دیکھی میں نے یہ, یہ کارنامہ کیا میں نے یہ ڈنڈی ماری میں نے یہ سیدھا جھوٹ بولا یہ کہاں یہ کس کو ذہن ہوتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں لیکن اگر کوئی عبادت کا معاملہ ہوتا ہے تو فورن نفس شرارت کرتا ہے اور ہم مطلب وہ نیکیاں جو ہیں وہ ظاہر کرنے میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بس ہمیں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمیں ایک کاش نصیب ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ریاضت کریں عبادت کی لذت پانے کے لیے اور سجدوں کی لذت پانے کے لیے اپنے روٹین میں نوافل کا اہتمام کیسے ہو اشراک چاش کب پڑی جاتی ہے عوابین کے نوافل کیا ہوتے ہیں سلاۃ اللہ کس کو کہتے ہیں تاہیت المسد تاہیت الوضو یہ کون سی نماز بھائی یہ کس طرح پڑھتے ہیں نماز تاجد کس وقت پڑھی جاتی ہے کس طرح پڑھی جاتی ہے یہ ذرا علم ہونا چاہیے یہ علم ہوگا تو عمل کی طرف آئیں گے تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت پیش کروں گا اسلح اعمال کورس دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے تو یہ کورس کر لیا جائے تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کو یہ اپنی زندگی کا ایک روٹین میں شامل کرنے کہ ماہانہ تیس دن میں تین دن یعنی ایک ماہ میں تین دن مدنی کافلے میں میں سفر کروں گا جب یہ تین دن کا روٹین وائز سفر ہوگا تو یہ سمجھ ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے گی اور ہمارے نوافل کے اورات کے تلاوت کے جو معاملات ہیں یہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور عبادت میں کی لذتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آمین بھی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم حبیب صلی اللہ تعالیٰ لا